بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تب حضرت عمرہ موجودہ اور باقی تمام خواہجہ نگرم کیسے السلام عرض کرتے ہیں شکر الحمد اللہ در باب سلات در نمبر 48 ایٹ صفا نمبر سکسٹی فائف پینسٹھ پینتیس اور پچانوے دید بہت وہی آخری پیراگرافی شروع میں دو لائن بھی نہ آخری سے دو لائن پہلے تو بعض پر جو ہے امام جماعت کے شرائط ارکان بین فرما رہے تھے امام اگر بات اغواہ ہو ہاں جار ان فقی ان قار ان فتح من و فرمایا تو ان عالم مسجد والے کے لیے بہت بڑا خوش نصیب ہے آج یہاں سے بھی, بھی راغ دوبارہ پڑھا لوں اور اگر ون لم یو اور اگر نہ پایا جائے ایسے امام جو ظاہر اور واطین دونوں میں سالے ہو عادل ہو اور بطغ ہو فقی ہو قاری ہو اس طرح کے کامل امام نہ ملے تو یا ونجل پھر بھی جائز نہیں تارک الجماعتیں جماعت کو چھوڑنا ہے نے ہر صرت میں جماعت پڑھنا ہے البتہ صرف ظاہر الفطر نہیں ہونی چاہیے العلّہ عظر مگر کوئی شریکوں پر کوئی عذر اب وہ عزر جس کی وجہ سے مردوں کے لیے جماعت میں نہ جائیں تو گناہ نہیں ہے اور پھر بھی ویسے نہ جائیں تو گناہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ضرور جس کو جیسے مرد اگر جمع نہ جائے اس کے لوگ کو یہ گناہ نہیں ہے وہ یہ ہے کالمراز جیسے بیمار ہونا اور خدمت المریض ہے. مریض بھی ضرورت یا کسی مریض کی خدمت پہ رہا جہاں اس کا خدمت پہ رہنا ضروری ہو بے اور اول یا زیادہ بارش آ کے نہیں جا سکا اولواحر یا راستہ ہو زیادہ کچڑ ہوا گندا ہوا نہیں جا سکا وال جماعت جو ہے جماعت بھی کیا ہے دور ہے کبھی جو بارش ہو رہا ہے لیکن جماعت نزدیک ہے ایک قدم بہت اسی گلی کے اندر ہے تو جا سکتے ہیں تو جانا پھر بھی ضرور ہے <coughs> الجماعت و بھائی جماعت دور ہو اور راستہ کی چل وغیرہ ہو تو پھر اس کے لیے نہ جائیں تو ہے اول جوئی یا بہت زیادہ یا بو کو اول اتش یا پیاس شدیدیں بہت زیادہ بو بہت زیادہ پیاس ہو بہت زیادہ بو بہت زیادہ پیاس ہو نہ تو انسان حضور قلب سے نماز نہیں پڑھ سکتے اس وجہ سے شریعت اللہ تعالی جانتا انسان کے اندر سے خوبھاگا لہٰذا کا بہت زیادہ بو بہت زیادہ پیاس ہو تو آپ نے بو پیاس کو ہٹائیں اور جماعت پہ اگر وہ نہیں پہنچ سکا اس پر گناہ نہیں اول حر والبرد برد شدید یا بہت شدید گرمی ہیں اور یا ول برد سردی ہیں شدید ان دونوں بہت سات یعنی برحر شدید اور برد شدید ہے یا گرمی اور سردی جو کہ دونوں شدید ہو تھوڑی بہت گرمی سردی تو ہوتی ہے وہ زیادہ شدید ہو قابل برداشت ہو گر بخار ہونے کا نقصان تکلیف ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں معافی اگر جماعت کو نہیں گیا تو ابھی خوف ہی یا کسی دشمن کا خوف ہو اگر چونکہ گھر سے باہر نکلیں جماعت پہ جائیں وہاں اس کے لیے آسائیں اغوا کوئی اور تکلیف کا نقصان کا پکڑ کے لے جانے کا کوئی خوف ہو تو وہاں جماعت کو نہ جائیں اپنے حفاظت کے لیے گھر میں نماز پڑھیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح ومن اقلاع منتنن نہ اس طرح وہ شہد جس نے کھایا ہو منتنن کوئی بدبو دار چن نہ کچا کچا بدبو دار کوئی چیز کھایا کلفو میں جیسے لہسن ول بسل پیاز کچا کھایا وغیرہ اس کے علاوہ کوئی بھی بدبو آنے والی کوئی چیز کھا لیا لیکن ولم یک دن علاقات لیکن کھلا لیکن جو ہے فوراً قدرت پیدا نہیں کہ علاقات دور کرنے پہ رائے تھے اس بدبو کو بھی اگلے کھا کر مایام ہوا ایسی کوئی چیز کھا کر جو اس کی بدبو کو ہٹاتے مہایہم مٹانا ایسی کوئی چیز کھا لیں جو اس بدبو کو مٹا دے ختم کرے ہاں جی ایسی کوئی چیز جیسے ہاں جی پیاز لہسن کھائے اس کے بعد کوئی میٹھی چیز کھا یا قہوہ وغیرہ پی لے کوئی پھل پر کھا کے یا مسواک وغیرہ صحیح طریقے سے لگا کے اس منہ کو اس بدبو کو ہٹانے کا اس کو ٹائم نہیں ہوا فرصت نہیں ہوا تو جماعت حاضر ہو گیا تو اس بدبو کے ساتھ جماعت کو جانا, جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ نہیں جائیں تو اس پر گناہ وہ نہیں جائیں گے ولم اس طرح جو لمح یاد القاتر آتے اور وہ بدبو کو دور نہ کر سکیں بھی اگلی کھا کر میاں ہوا ایسی چیز جو بدبو کو دور کرے امن لہو ارقن اور اس طرح وہ شاید جس کو پسینہ ہو بدبو دار و اور وہ دور نہ کر سکے اس بدبو کو ہاں تو بھیا حرمال ہے تو حرام ہے شہزن الحضور بالجماعت اور جماعت میں حاضر ہونا ہاں جی پھر اس کے لیے جماعت میں حاضر ہونے حرام ہے کیونکہ وہ بدبو کے ساتھ جماعت میں جائیں گے تو یہ اللہ کے بسنی مسجد میں جماعت میں خوشبو کے ساتھ جانا ہے یا کم از کم بدبو کے بغیر ہو آپ ستھرا ہو ہاں جی اس بدبووں کو لے کر مسجد میں جانا شرن شاست سے فرمائے وہ آدمی پھر جماعت میں حاضر نہ ہو جائے البتہ جو آدمی جو ہے پہ آدمی اس کو پتہ ہے میں نے ابھی جماعت میں جانا ہے تو پھر اس کو ایک چیزیں کھانا ہی نہیں چاہیے ہاں جی جو بد چیزیں ہیں اور پتہ اگر میں یہ کھاؤں گا تو میں بد بو کو ہٹانے کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے فرصت نہیں ہے اور جماعت میں سے رہ جائے گا تو ایسے بندے کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کھائیں گے تو جماعت کو نہیں جا گا تو کہ آپ نے جان بوجھ کر جان بوجھ کر جماعت خود پر حرام کرنے والے کام کر دیں یہ خود ایک گناہ ہو جائے گا لہٰذا جو ہے ٹائم ہے بدبدور کر سکتے ہیں کوئی میٹھی چیز ہے جس سے بد ودور کریں تو وہ پھر وہ کھا لیں ورنہ نہ کھائیں یہ بات ختم ہوگی اس کے بعد آگے فرماتے ہیں <خخ> امام معموم کے الہم للہ میں امام جب آواز سے دماغ دو طرح کے آنے بعض نمازوں میں فرد نمازوں میں پہلے دو رکعت جو آواز سے پڑھی جاتی ہے امام الحمسرا پہلے دو رکعت میں جیسے عشاء اور مغرب اور صبح کی نماز میں پہلے دو رکعت کے جو الحم سرے ہیں وہ آواز سے پڑھی جاتے ہیں اس کو قرآ بولتے ہیں نا تو قرآ کو آواز سے پڑھتے ہیں جہرن پڑھتے ہیں بعض نمازیں اس میں قرأت کو چپکے سے پڑھتے ہیں جیسے اسر اور ظہر تو ان کا احکام بتا ہیں و یجی الماموں میں اور ماموم پر واجب پیچھے نماز پڑھنے والے پر یہ اقلا الفاتحات کہ وہ الحم شریف کو بھی پڑھیں وہ سورت ان ایک شرح کو بھی پڑھیں ماح یعنی اس الفاطح کے ساتھ خلف ال امام امام کے پیچھے پیچھے وہ الہم سرا دونوں پڑھیں فتقاف ہوتے ان نمازوں میں جو امام چپکے سے پڑھتے ہیں وہ نمازیں جو امام چپکے سے قرار پڑھتے ہیں الحم سرے کو چپکے سے پڑھتے ہیں جیسے زہر و راصر اس میں جو ہے ماموم اپنے نماز میں الحم سرا پڑھیں اس میں ہمارا اور دوسرے مسالے میں خاص طور پر التشا کے ساتھ اختلاف ہے التشا اور ان کے فقا نے کہا ہے امام صرف امام جو ہے وہ کوئی استغفار والا کوئی اور چیز پڑھتے رہیں وہ اپنا عالم سراح نہ پڑھیں انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیا ہے صرف آنے اور مخفی چپکے سے پڑھی جانے والی نمازوں میں ماموم عالم سراح پہلے دو رکھا اپنے پڑھنے, پڑھنے کی اجازت دیں علامہ شاز فرمات پر واجب ہے پڑھیں یہ فاتحی جو ہے آسمان زمین فراق ہے ہاں جی وہی جی عجب و واج المعام کے اگر الفاتحہ تو وہ فاتح کو پڑھیں الحم شریف کو وسور اقسع کو ماحفاتح کے ساتھ خلف المام امام کے پیچھے پھر تقافتی چپکے سے پڑھی جانے والی نمازوں میں یعنی زہر اور عاصر میں شاش فرماتے ہیں معموم ضرور الحمد علام شریف بھی پڑھیں اور اس کے بعد فاتح اقسورا بھی پڑھیں ہمارے لیے پڑھنا واجب ہے بیا جو پ پھر جا رہتا ہے اماں ہوا سے پڑ جانے والی نمازوں میں صورتیں ہیں جائز ایک صورت یہ ہے اماں متوعت ہو تو کال متن باد کال متن بغیر ایک صورت یہ ہے امام جو ہے عالم پڑھنا شروع کریں گے آپ امام کے پیچھے پیچھے ایک ایک کلمہ پیچھے رہیں کم از کم ہاں جی ایک ایک کلمہ پیچھے رہیں امام نے ایک کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ پڑھیں امام نے دوسرا پڑھ لیا اس کے بعد وہ پڑھیں اس طرح ایک ایک کلمہ پیچھے کم از کم رہ کر آپ پڑھیں آپ بھی پڑھتے چلیں لیکن جو آپ جو ہے چپکے سے پڑھیں امام آواز سے پڑھیں گے آپ چپکے سے پڑھتے چلیں سنتے ہوئے پڑھتے چلیں ایک صورت یہ ہے بیاجوز تین جاہر زمر آواز سے پڑھ جانے والی نمازیں جن میں عالم سرحعٰ آواز سے پڑھتے ہیں جیسے جو ہے صبح کے دونوں رکعت اور ماری بشا کی پہلی دو رکعت آواز سے پڑھنا واجب ہے مردوں پر ہاں جی جماعت امام پر واجب ہے آواز سے پڑھیں انفرادی نماز اگر آپ اکیلا پڑھیں تو آپ پر بھی جاہر آواز سے پڑھنا واجب ہے ہمارے نرواسی لوگ جو اکثر یہاں پر اس قرآد کو چپکے سے پڑھتے ہیں جماعت پڑھنے پڑھیں تو آواز سے پڑھ لیتے ہیں لیکن انفرادی پڑھیں تو چپکے سے پڑھتے ہیں معرم ایشا صبح کی نماز کے عالم سورے کو جبکہ کہ واجف ہے اس کو آواز سے پڑھنا واجف ہے ابھی بعد میں بھی بتائیں گے بتیں وہ جائز ہے جاری میں کوئی صورتیں وہ بتانے پھر جاہری جاہری نمازوں میں یا تین نمازوں میں امام مطابعت ہو یا معموم پیروی کریں امام کا کلمتاً بعد کلمتاً یعنی ایک کلمہ بعد ایک کلمے کے مطلب کیا ہے امام نے ایک کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ وہی کلمہ پڑھیں امام نے دوسرا پڑھ لیا پڑھ کے ختم ہوا تو آپ وہ پڑھیں بغیر سوتما بدنی کسی آواز کے یعنی امام آواز سے پڑھیں گے آپ اس کلمے کو امام کی آواز کو سن کر کرات کو سن کر اس کے پیچھے پیچھے آپ خاموشی سے پڑھتے چلیں ایک ترقہ یہ دوسرا ترکہ یہ ہے واؤبل فاتحت الامام یا امام جو ہے الہم کو پڑھیں اور آپ خاموشی سے اس کو سنیں ہاں جی اور امام الحم کو پڑھیں اس کے بعد یا الحم کو پڑھ کر چپ رہیں اور آپ کو الحم پڑھنے کے لیے ٹائم دے دیں یا سورہ دونوں پڑھ کر امام چپ رہیں اور آپ کو سورہ پڑھنے کے لیے ٹائم دے دیں اور امام خود کسی دعا میں خاموشی سے مشرو مشغول رہیں یہ بھی ایک طرح کا ہے اور بعد فاتحہ الامام یا امام کے فاتحہ کے بعد ہاں جی آپ جو ہے ان متوقع امام اگر امام چپ رہیں ہاں توقع کریں ٹھیرے رہیں بعد الفاطحت وصوراتی علامہ سورہ پڑھنے کے بعد ہاں جی اور امام چپ رہیں اور وقرا دعان اور امام کسی اور دعا کو پڑھنے لگ جائیں متخافت چپکے سے اور آپ کو ٹیم دے دیں لیے اقرا الماموم تاکہ معموم پڑھ لیں الفاطہ فاتح کو وصوراتا اور سورہ کو جو امام نے پڑھا ہے ایک طریقہ یہ ہے جیسے جو لوگ حج فکائیے ہوں گے انہیں بتایا سجرا وغیرہ میں الہم پڑھنے کے بعد مکہ منہ دونوں میں تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ماموں کو الہم پڑھنے کا ٹیم دیتے ہیں یعنی امام نے الہم پڑھ لیا اس کے بعد ماموں کو الہم پڑھنے کا ٹیم دیتے ہیں. کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے الہم کو ہر ماموں کو خود کو پڑھنا ضروری ہے خود کو پڑھنا ضروری اس لیے وہ لوگ معموں کے لیے ٹائم دیتے ہیں اسی فاتوی سے شبی ہیں یہ ان کے عمل سے شاست بھی ہم عرمات ہیں اگر امام الحم کو پڑھنے کے بعد چھپ رہے ہیں تو آپ کو الحم پڑھنے کا ٹائم ملے گا الحم اور آپ الحم پڑھیں گے لیکن اگر امام الحم اور سورہ دونوں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر چپ رہے ہیں اتنا ٹائم دے دیں آپ کو کہ آپ بھی الحم سرا الحم کے بعد ہیں. وہی سورہ جو امام نے پڑھا ہے وہ آپ پڑھ لیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ہاں جی اور جو ہیں تیسری یہ ہے وجود جائز فیما شرمیل امام ان جگہوں پر جہاں امام آواز سے پڑھتے ہیں کرات کو اللہ یقرال یہ یقین نہ پڑھیں ماموم الفاتحتہ سرے کو فاتح کو بس سراتا اور الحمد اس کے بعد پڑھ جانے والے سورے کو پہلے دورہ کا تو میں معموم نہ پڑھیں بالکل نہ پڑھیں پھر کیا کریں وہی معنیں کرات المام امام کی قرات کو بالعضو الواعیہ یعنی دل کے کانوں سے غور سے پوری توجہ سے امام کی قرات کو خاموشی سے سنتے چلیں آپ نہ پڑھیں لیکن آپ نہ پڑے. سنتے جانا یہ حکم کب ہے یہ اس واط اللہ عان المام اگر ہو امام صالحً نیک ہو وہ مواضباً اور یعنی شریعتوں پر اس پر کوئی آپ کو اشکال اعتراض اس کے کندار رفتار گپتہ عمل قول پہ نہیں ہے بالکل نیک چلن مال عالم دین ہے صالح ہے وہ امام و مواضباً اور وہ پابند ہے اللہ صلاح نماز پر پھر ملا و یعنی خلوت اور جلوت دونوں میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں تو ابھی نماز کے پابند یہ تنہائی میں ہے تو نماز روزے کے تمام عبادتوں کے پابند ہیں تو لیکن یہی صالح آدمی کی نشانی ہے تو امام مالا اور خلوت یعنی خلوت و جلوت دونوں میں امام اگر نماز کے پابند ہیں تو پھر آؤ اور وہ سالے ہوئے ہیں تو پھر بعد میں پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کرات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دل کے کانوں سے امام کے پیچھے پیچھے سنتے چلیں یہی کافی ہے اب شاسی فرماتے ہیں شاست لیکن فرمایا کر صرف سن سننے پر اتفاق کرنے کے لیے خود نہ پڑھنا اس واضح امام صالح ہو ظاہر و باتیں دونوں میں پلویل و افسوس ہے ہاں جی کل الویل بہت افسوس ہے لمن وشاس کے لئے یعنی اس معموم کے لئے لمحہ غرال القرأۃ خش نے قرارت کو کا لمسرا نہیں پڑا سر سننے پہ اتفاق کیا ولم یا غل الامام اور جب کہ امام نہ ہو صالح نیک نہ ہو امام واقع میں صالح نہیں ہیں بل ظاہر الفسق کے ظاہر الفسق کے بل امام ظاہر الفسق ہے کھلے عام گناہ کھانے والا ہے رشوت کھاتے ہیں اور بھی بہت سے فص کو حجور کرتے ہیں تو پھر گناہوں کا مرتکب ہے نماز سا کبھی چھوڑتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں مثلاً اور کسی کا مالی حق کھایا ہوا ہے اس طرح پتہ ہے کہ یہ صالح آدمی نہیں ہیں تو پھر امام صالح نہ ہو اور بل ظاہر الفق بل بلکہ اس کے فصق گناہ ظاہر ہو نمایاں سب کو پتہ تو اور پھر امام ایسا ہے اور آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا اور آپ نے سورہ نہیں پڑھا تو شاست فرماتے تو ایسے بندے کے لیے بہت افسوس ہے اور افسوس ہے بہت افسوس ہے تو ایسے بندے فحاوی تصلاط تو ایسے شخص کی امامت کی نماز باطل ہے اس کی نماز ضائع ہے اکارت چلی جائے گی ضائع ہیں وہ وہ فی الآخرتیں فہابی ط جی تو آپ کی نماز جو ہے آپ, آپ نے اس امام کی پیچھے نماز پڑھنے تو آپ کی نماز ضائع ہے واہ وا اور یہ نماز گزار فی الحر آحرت من الخاسرین گاٹا پانوں والوں میں سے کیونکہ آپ نے اگویہ کہ اپنا الحم سرا پڑھا ہی نہیں امام آپ نے سنا امام کے سننے پر اتفاق کرنے کے وہ لائق نہیں تھا وہ صالح نہیں تھا لہذا امام صالح ہو ہر سے ظاہر باطن دونوں سے مقل ممل قابل اعتماد ہو تو آپ چپکے سے سنتے چلیں بولنے کے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر امام پہ تھوڑی سی شگوک و ہے تو آپ اس کا تو آپ کے لئے جماعت بہانہ کر کے نہ چھوڑیں جماعت پڑھیں لیکن آپ الہم سرّّا امام کے پیچھے ضرور پڑھیں آپ امام کے پیچھے الحم کے پیچھے جو ہے جیسے پہلے دو طرقہ بتایا یا امام کے ایک کلمے کے بعد آپ پڑھتے چلے جائیں پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں یا امام الہم سرّّا پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر چپ رہیں اور پھر آپ کو علم صلی پڑھنے کا ٹائم دے دیں آپ اس کو پڑھیں یہ دونوں ترقوں میں سے جو ترقہ میسر آپ البتہ ہمارے شجارا میں تو ہم نے دیکھا امام چبھ رہتے ہیں الحم کے بعد البۃ سورہ کے بعد نہیں رہتے لیکن ہمارے معاشرے میں تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے لہذا ہمیں امام کے کلمے کے بعد پڑھتے جانا چاہیے اب امام آپ کے لیے قابل اعتماد نہ ہو قابل اعتماد تو, تو آپ غور سے ایک عالم دین ہے سعید ہے عالم دین ہے باطغہ ہے اس کے تغوا پہ آپ کو کوئی شک و کو شبہات نہیں ہے تو پھر آپ خاموشی سے سنتے چلیں ہاں لیکن اگر امام پہ ایسا اعتماد نہیں ہے تو اس شرب میں پھر آپ سننے پر اکتفا نہ کریں خود بھی پیچھے پیچھے پڑھیں اور آگے ان کل میں پڑھوں گا ان